اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصار ہیں ہم نے ان سے عہد لیا تو وہ بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نستوں کا جو انہیں دی گئیں تو ہم نے ان کے آپس میں قامت کے دن تک بیئر اور بغض ڈال دیا اور انکب اللہ انہیں بتو دے گا جو کچھ کرتے تھے